بس الحمد الحمد اللہ و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نام بیر بنا ہوا اور اور باقی تمام شروع اور تمام کو سمت سنے سلامت کرتے ہمارا سلسلہ درس کتاب شریف سے درس نمبر پچپن ہے اور ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب میں سے ان دعاؤں کے بارے میں جو فرش نمازوں میں دو سجدوں کے درمیان پڑی جانے والی مختصر چھوٹی دعاؤں کے بارے میں ہے تو زہر کی جو ہے چار دعائیں پر مختصر ترجمہ لوگوں کا تھا پہنچا دیا تھا اور عصر کا بھی جو ہے چار رکعت میں سے پہلے دو رکعت میں جو دونوں شادوں کے جو دعا پڑی جاتی تھی ان کا بھی ترجمہ مختصر والوں کا پہنچا دیا پہلا پہلے کودے میں یہ دعا پڑھ جاتا تھا کہ ربنا آ منا فاف النا ہمارے پرمدگار ہم نے ایمان لایا بس تو ہمیں دے ہمارے گناہوں کو بہتے اور دوسرے قو حفا کی دعا یہ تھا ربنا بنا و کافر انّا سیاتنا یا ربنا کا فر ان سیاتنا اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو سیات یعنی گناہوں کو بدیوں کو ہم سے ہاں جی تو باہ دے ہمارے گناہوں کو ہمیں معافی دے ہمیں معاف کر دے یا مٹا دے ہم سے ہمارے بناؤں کو اور اس میں یہ مختصر معنیٰ اس دعا کا تھا یہ دعا بھی قرآنی دعا تھا اور اس کے بعد جو ہے ابھی آنے والی دعا جو ہے تیسری قواعد ہے عشر کی جو ہے نماز کی فرض نماز کی تیسرے رقد میں اپنے جو دو سرجوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہیں تیسرے کت کے دو پڑی جاتی ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں رضدان گرامی دو سجدوں کے رکو میں جانے کے بعد کمر سے کرنے کے بعد کمر سے کرنا واجب ہے رضدان نگر پھر سمع اللہ پڑے جاتے ہیں سمع اللہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اللہ برپرکش سدے میں جائیں گے اور سدے میں سات تعداد کا زمین پر ٹکنا واجب ناک کا ٹکنا سنت مکمل سردے میں ٹکنے کے بعد صبح نہ ربی ایک دفعہ پڑھنا واجب باقی زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں اس کے بعد پھر اللہ ابر پڑھ کے ہم نے کمر سیدھا کرنا ہے مکمل طور پر کمر سیدھا کرنے کے بعد اطمینان حاصل کرنے کے بعد تمانی نہ یہاں پر واجب ہے اذن گرامی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس دعاؤں کو پڑھنا سنت ہے کمر کا سیدھا کرنا دو سجدوں کے درمیان میں واجب اگر آپ نے کمر سیدھا کیے بغیر تھوڑا سا سجدے سر اٹھا کر سجدے میں چلا گیا دوبارہ آپ کی یہ نماز باطل ہے ازن گرامی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں اس کے بعد پھر جو ہے سدے سے مکمل سر اٹھا کے تشدد کی حالت میں مکمل آنے کے بعد اطمینان حاصل کرنے کے بعد تیسری حلقت میں آنے دونوں شدوں کے درمیان جو دعا پڑ جاتی ہے اثر کے نماز میں وہ یہ ہے ربی انی ان معلوبن ربی انی وی مغلوبن فن تسل اس دعا کے اہمیت یہ ہے کہ یہ دعا حضرت نو علیہ السلام کی دعا ہے حض علیہ السلام کو آپ کی قوم نے بہت زیادہ ستایا آپ کو تقریب دیا ساڑھے نو سو سال آپ نے کے تبلیغ کیا اللہ کی طرف دعوت دیا لیکن ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے باوجود جس طرح مبارخین نے لکھا ہے قصہ سلمبیا کتابوں میں کہ صرف اسی نفر ان کو ملا تھا صرف اسی نفر نے ایمان لایا ہاں جی تو اس طرح جو ہے کہ ہر بارہ سال میں ایک آدمی کو ہدایت ہو گئی تو انہوں نے جو ہے ایمان نہیں لائے اور روزانہ آپ کو تکلیف دیتے تھے آپ کو زخمی کرتے تھے مار پیٹ کرتے تھے تو آپ تہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مدد چھا ہاں دشمن پر غلبے کا فتح کا اور دشمن کی نابودی کا دعا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کیا ہاں جی اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ہاں جی اس عظیم طوفان میں سب کو غرق کیا اور آپ کو کشتی نوح کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے ایمان لائے ہوئے ساتھیوں کو نجات دلایا لہذا یہ دعا بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل دعا ہے تو اس دعا کا جو ہے ترجمہ یہ ہے ربی رب یعنی لفظ رب یا کی طرف اضافہ ہوا ہے یعنی اے میرے رب اے میرے پرمندگار میرے کا ترجمہ اس یاد سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو رب کا لوگوں کو بار بار بتایا رب مالک پرمندگار تربیت کرنے والا ان تمام معنوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام معنوں میں حقیقتا اللہ تعالیٰ میں یہ معنی موجود ہے ربی اے میرے مالک اے میرے رب اے میرے پرور تمام قرآن دعائیں زیادہ تر جو ہے اسی لفظ رب سے شروع ہو گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے عظیم آسما الحسنہ میں سے ہیں ہاں آسما اعظم میں سے بہت بڑی فیض اس عشم کی برکت سے ہمیں موجودات کو ملتی ہیں تمام موجودات کو اس کے جس مقصد کے لیے خلا فرمایا اس مقصد تک پہنچانے والا یہ اسی اسی سم کے فیض ہے یہی اسم رب کے فیض ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹپ ہر موجود کو جس مقصد کے لیے خلا فرمایا ان کی تربیت کر کے ان کو ان کے اعلی مقصد تک پہنچا دیتے ہیں تو رب بھی اے میرے مالک اے میرے پروندگار اے میرے تربیت کرنے والے ذات انی بے شک میں لفظ ان آتا ہے بے شک کے معنی میں بلا شک شبہ کے معنی میں یہ بھی کے معنی میں بے شک میں مغلون مغلوب جو ہے لفظ غلبہ یا غلبن سے ہے اس کے معنی غالب ہونا غلبہ پانا خطح یاف ہونا قابو پانا دار حاصل یہ تو خیلی معنی میں لیکن جب مغلوب ہو جاتے تو یہ سے مفعول کی گا۔ مقبول کا شکا مطلب کیا ہے وہ شخص جس پر دوسرے لوگ غالب آ گئے ہیں جو شکست خوردہ شہر دوسرے نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا اور شکص خوردہ شخص اس کو مغلوب بولتے ہیں جو آدمی دو آدمی جب مثلاً کشیاں لڑتے ہیں ایک گر گیا تو ایک نے دوسرے کو گرا دیا تو جس کو گرایا ہے اس کو مغلوب بولتے ہیں یعنی وہ شخص جس پر دوسرے نے غلبہ حاصل کیا ہاں جی دوسرا اس پر مسلط ہو گیا تو نوح علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں ہاں تمہیں شکست فردہ ہو چکا ہوں میرے دشمن اس پر مسلط ہو رہے ہیں فن تو انتظار کے معنی جو ہے بدلہ لینے کا معنیٰ جو لیا ہے اور فتح و کامیابی ادا کرنے کے معنی میں بھی دشمن پر فتح و کامیابی ادا لینا دشمن سے بدلہ لینا اس معنی میں آیا ہے تو آئے کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے میرے رب وہ پروان نگار اور اے میرے مالک میں مغلوب ہوا شکست خوردہ ہو چکا ہوں اب <تصفح> بھی اے میرے رب اے میرے پروان نگار انی بے شک میں مغلوب ہوں. یعنی میں مغلوب شکست خوردہ ہو چکا ہوں یعنی جی میرے دشمن مجھ پر مسلط ہو چکے ہیں فن پس بس میری مدد فرما مجھے دشمن سے بچا مجھے دشمن پر غلبہ عطا فرمائے جی مجھے دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائے یہ تمام معنی اس فن کے معنی میں آ جاتے ہیں جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی دعا کا فرمایا اور چنانجے قرآن پاک میں حضرت نوح نے یہ دعا فرمایا اس دعا کے الفاظ سے ہیں ہاں جی کہ فاتع رب بہو کہ نوح علیہ السلام نے بس لوگوں نے جب بہت زیادہ آپ کو ستایا آپ نے رب کو پکارا انی مغلوب الفنت صرف اللہ بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں میں شکل خودہ ہو چکا ہوں تو میری مدد کر مجھے دشمن پر غلبہ عطا فرما مجھے کامیابی عطا فرما مجھے دشمن کے شر سے اے بچہ یہ سارے معنی فن کے معنی میں ہے تو زنگرمی یہ بھی انسان جب بھی جو آپ پر کوئی دشمن مسلط ہو رہا ہے آپ پر جو ہے یا جو انسان کے نفس نفسہ مارا اس پر مسلط ہو رہا ہے شیطان اس پر مسلط ہو رہا ہے آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے اندر ایک نو شکست پایا جا رہا ہے اپنی جو بھی دشمن ظاہری ہے باطنی نہیں ہے تو اس وقت آپ اس دعا کو اس سے نماز کی دو سجدوں کے علاوہ بھی آپ نمازوں کے بعد شکر میں اللہ کے حضور میں دس میں دعا ہو کر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظاہری باطنی دشمن پر عطا فرمائے گا ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دشمنوں پر عطا کرنے والا ہے اللہ ہی کی طاقت ہے جو ہر طاقت سے بالطن ہے اللہ ہی کی قوت ہے جو ہر قوت سے بال ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کا مدد فرماتا ہے تمام انبیاء نے اللہ ہی سے مدد مانگا اور ان کی مدد فرمایا ہاں جی ہندو علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگا اللہ نے مدد فرمایا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی سے مدد مانگا آپ کو مدد سرمایا اور نمرود کے آ ہاں کو آپ پر جو ہے گلستان بنا دیا موسا نے مدد مانگا آپ کو آپ کے ساتھیوں کو اسی دریا نیل کے ذریعے سے نجات دلایا دشمن کو دریا نیل میں غرق کر دیا اور ایسے ہی کتنے ہی امبیا ہیں ان کے دشمنوں کو اللہ نے ہاں جی بدترین سزاؤں کے ساتھ ان کو نیست و نابود کیا ہاں جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ نے تھوڑی سی قلیل یا کو تنہا آپ نے جو ہے دشمن کے مقابلے میں پکارا لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی اور محتصرہ عرصے میں آپ نے پوری جزر عرب پر جو ہے دین اسلام کا بول بالا کر دیا ہاں جی اور آپ کو اللہ نے ہر میدان میں آپ کو مدد فرمایا توجا نگرہ میں یہی حقیقت میں مدد کرنے والا وضا جس کے دست سے قدرت میں ہے جس کو غالب کرنا ہے جس کو معلوم کرنا ہے جس کو فتح دینا ہے جس کو شکست دینا جس کو کامیاب کرنا ہے جس کو ناکام بنانا ہے سب کچھ اللہ کے قدرت میں ہے لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کو بڑی خلوص کے ساتھ آجیزی کے ساتھ کریں گے اور اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں بھی ہر ظاہر باطنی دشمن پر فتح اور عطا فرمائے گا ذہن اس کے بعد عصر کی جو ہے چوتھی رقد میں جو دعا پڑی جاتی ہیں دونوں سادوں کے میں وہ یہ دعا ہے و کی نا رَ شر رما قیتہ ہاں جی و شر رما قیت یہ دعا عصر کی چوتھی رقد میں دو شاد بی پڑی جاتی ہیں اس میں لفظ واؤ اور کے معنی میں کی نا لفظ کی ایک الگ لفظ ہے واقع یقین واقعین وقاطہ کی اس لفظ سے اس کے معنی حفاظت کرنا محفوظ کرنا نقصان سے بچانا بگڑنے نہ دینا ہاں جی اسی طرح کس چیز کی صحیح دیکھ بھال کرنا بچانا یہ تمام معنی اس لفظ کی کے معنی میں نہ یعنی ہمیں کے معنی میں یہ الگ لفظ ہے اس میں وا الگ ہے کا الگ لفظ ہے نہ الگ لفظ ہر ایک الگ الگ اور کہی اللہ ہمیں بچا بچا نہ ہمیں اللہ ہمیں محفوظ رکھ ہمیں نقصان سے بچا ہمیں بگڑنے نہ دے ہاں جی اچھی طرح ہماری دیکھ یہ سارے معنی جو ہے اس معنی میں آتا جب وہ نہ آ گیا یعنی اللہ ہمیں محفوظ رکھ ہمیں بچا ہمارے حفاظت کر یہ امر کا سگائے اللہ کے حضور میں دعا کے طور پر ہم بنتے ہیں اللہ کے حضور میں اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہوئے. تو وہ رب بنا اس میں بھی لفظ رب نا کی طرف اضافہ ہوا ہے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے پروانگار ہمارے پر, پرورش اور تربیت کرنے والے نا ہمیں رب بنا اے ہمارے پروانگار ہمارے مالک ہماری پرورش کرنے والے ہماری تربیت کرنے والے ہمیں بچا ہمیں بچا کس چیز سے ہمیں محفوظ رکھ یعنی ہمارے حفاظت فرما کس چیز سے شر لما کا شر لما موقع شر کے معنی جو ہے لغت میں شر کے معنی بدی فساد خرابی گناہ یا بد ہلاکی اور یہ ساری معنی اس لب سے کا کے ہے جی تو یہ بھی جو ہے شرح یہ شروع شرح یا شرح يہ شرو سب آیا ہے اس کے معنی شریر ہو نہ کا كر نہ اس كا ماں نہيں پيلى تو شا اللہ ہمیں بچایا اس چیز کی بدى سے اس چیز کی خرابى سے ہاں جی؟ اس چیز کے نقصان سے ہمیں بچا کس چیز كى ماں ماں موصولہ ہے اللہ جی کے معنی میں اس شرماں کہ میں ہوں فیصلہ کرنا حکم کرنا مقدر کرنے کے معنی میں یعنی کیا مطلب ہے اے اللہ تو ہمیں بچا وقینا ہمیں بچا رب بنائے ہمارے پرو شر ماں اس چیز کی شر سے اس چیز کی حنج فساد اور بدی اور فٹنی سے اس چیز کی نقصان سے ہمیں بچا کہ قرضے تا جس کے بارے میں تو نے فیصلہ کیا ہے اور تو نے حکم دیا ہے مقدر کیا ہے کہ وہ چیز ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے جی نے ہر وہ چیز جس کو نظر رسن قرار دیا ہے نقصان پہنچانے والا قرار دیا ہے جیسے تمام مزید جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جس بچو اس طرح اس طرح درندے جو انسان کو چیر پھاڑ کرنے والے نقصان پہنچانے والے ہیں، ان تمام موجودات کے شر سے اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جو انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں نابود کر دیتے ہیں ہاں جی اس کو موت کے قریب کر دیتے ہیں تو یہ سب بھی جو ہمارے نقصان دے ہیں ہمارے وجود کے لیے ہاں جی وہ سب کو شر سے تعبیر کرتے ہیں فقر و فاک ایک نوع ایک ہے مختصم کی بیماریاں بھی انسان کے لیے ایک نوشر ہے تو وہ تمام چیزیں جو انسان کے وجود کے لیے ذرا رسان نقصان دہ ہے ہاں yani ان تمام چیزوں کے شر سے ان سب چیزوں کے ضرر سے نقصان سے ہم نے اس ادوا کے اللہ کے حضر میں پناہ مانگا ہے تو مانا یہ بنے گا وقینہ رب ن شرما دیتا یعنی یہ ہمارے پروندگار ہمیں ان تمام چیزوں کے شر و نقصان بدی سے بچا جس کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ذرا رسان ہے موجود شر و فساد ہے مثلا اللہ نے سام بچوارا کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا لہٰذا اے اللہ ہمیں ان موضی معلومات کے شر سے محفوظ رکھ اس طرح بیماریاں پریشانیاں مشکلات سب سے ہمیں بچا کیونکہ یہ سب ہمارے لیے شر ہیں اور یہ سب اللہ ہی کے حکم سے نقصان پہنچاتے ہیں اور پہنچا سکتا ہے لہذا کسی بھی چیز کے شر سے کوئی بچاتا ہے تو صرف اللہ بچاتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو ٹھیک کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے۔ اور ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے جب تک اس کے ذہن میں یہ باد نہ آ اس کو یہ یہ دوائی ہونی چاہیے اس کو یہ بیماری اللہ کے بیماری کو وہ تشخیص زیادہ نہ کر سکے صحیح دوائی نہ دے تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو آپ کو بیماری کا تشہیر ہونے دینا صحیح دوائی تجویز کرنا یہ درد کے ذہن میں آنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے زہن گرہ ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہر پریشانی سے نجات دلانے والا ہر شر سے بچانے والا ہر ذرا رضان اور موضوع چیزوں سے بچانے والا ہاں جی جو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں وہی ذات ہمیں بچا سکتے ہیں کیونکہ اسی کے سے قدرت میں کائنات کے ہر شے اسی کے ہاتھوں میں متی اور فرمن بردار ہے لہذا اسی سے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے تو وہ کینہ رب بنا شارما کا دیتا ہمارے پروندگار ہمیں بچا ہمیں محفوظ رکھ ان تمام چیزوں کے شر سے جن کو نقصان پہنچانے والا تو نے قرار دیا ہے وہ تیرے ہی حکم سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس پر یہ دعا ختم ہوتی ہے